Allah اشد اللہ الا اللہ اشهد ان محمد اشد نم در الرسول حيا على الصلاة على <تصفيق> الفلاح <تصفيق> ہند نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 وأحسن الهدية هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعز الله ورسوله فقد ظل وغضى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 المرء ما قدمت يداه یومرما قدم بیہ خود القافر گذشتہ جمعہ جو معروضات پیش کی گئی تھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دارالعمل ہے یہ دنیا دارالعمل ہے اور یہ زندگی جو ہے اسی لیے عطا کی گئی ہے کہ ہم اس میں عمل کریں ایسے کام انجام دیں کہ کل جب قیامت قائم ہو تو اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو نہ یہ کہ کل قیامت کے دن حسرتیں ندامتیں اور ایسی تمناائیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور یہ سراسر خسارے کا راستہ ہوگا تو آج موقع ہے زندگی موجود ہے یہ سانسیں آ جا رہی ہیں تو انہیں ہم غنیمت جانتے ہوئے نیک عمل انجام دیتے رہیں اللہ رس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فتنوں میں گرفتار ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو قبل اس کے کہ وہ گھڑیاں آ جائیں کہ تم عمل کرنے کی طاقت نہ پاؤ اور عمل کرنے کے قابل نہ رہو آج اس صحت کو فراغت کو اور تونگوری کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیک عمل انجام دینا شروع کر دو بعد وہ فتن فطن الد المسلم جب رات کی تاریخیوں کی مانند پیدر پہ فتنے ہوں گے اور تم عمل کے قابل نہ رہو گے تو پھر یہ معاملہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا آج موقع ہے گھڑیاں موجود ہیں عمل کرنے کی تو ان شب و روز کی سوایت کو اعمال صالحہ سے بھر دیجئے قبل اس کے قیامت کا دن آ جائے اور پھر حسرتوں اور تمناؤں کے علاوہ کچھ باقی نہ بچے گا یا لان یقن تو یہ بہت سے لوگوں کی حسرت ہوگی کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں اور میرا وجود ختم ہو جائے اس طرح کی بہت سی تمنائیں پرانے حکیم نے پیش کی ہیں وہ اماں امن اوت یا کتاب بے شمال فئے حول یا لئی تھا نیلم او جس شخص کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور اس سے برعکس جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ بڑی ہی فرحت سرور اور خوشی کا اظہار کرے گا اور ہر ملنے والے سے کہے گا ہا او مخرا کتاب ہے کہ آؤ اور میرا اعمال نامہ پڑھ لو میں تو کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا پروانہ تھما دیا لیکن وہ شخص جسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے پاس تحسر ایک تمنا اور حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا یا لئی لم او لمبو تھا کتاب ہی ہے اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا سوال یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کیوں دیا گیا پرانے حکیم نے اس کے بہت سے اسباب بیان کیے ہیں صورت القلم میں ایسے بندوں کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے بہ صحاب شمال ماں صحاب ال شمال فی سموم و حمیم وزلم یاحموم لاباردم ولا کریم یہ بائیں ہاتھ والے کتنا افسوسناک انجام ہے ان بائیں ہاتھ والوں کا تم کیا جانو یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں اور انہیں کس قسم کا عذاب جھیلنا پڑے گا فی سموم و حمیم وزلم تین چیزیں جو ٹھنڈک کی علامت ہوتی ہیں ایک ہوا دوسرا سایہ اور تیسرا پانی مگر جب کل قیامت قائم ہوگی تو یہ بائیں ہاتھ والے ان کی ہوائیں بھی گرم ہوں گی اور پانی بھی کھولتا ہوا اور سائے بھی انتہائی گرم جو ان کا من تھا کہ جس بنا پر انہیں بائیں ہاتھ میں اعمال معالنامہ تھمایا گیا اس کا ایک سبب بکان یس رون عدل حنس العظیم بڑے گناہ پر یہ اصرار کرتے تھے ہم سب اپنا جائزہ لیں چھوٹے گناہ بدغادہ بشریت ہو جاتے ہیں بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن فوراً توبہ کر لی جائے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے مگر وہ انسان انجام کار کے اعتبار سے بڑی تباہ کن روش پر قائم ہے جو کوئی بڑا گناہ بار بار کرے اسرار کرے کسی گناہ میں وکان ہو گی اسے رو یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے بار بار کرتے تھے تو یہ بار بار کرنا یہ ایک بربادی کا پیغام ہے اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمائے جانے کا باعث ہے اور یہ فرمان ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جو بار بار ہو رہا ہو اور ہمیں کوئی حیا نہ ہو اللہ رب العزت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی نگرانی کا تصور ہو اور اس کی ایسی حیا ہم پر غالب آ جائے کہ اس کی نگرانی کے اس تصور پر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ ایک سبب ہے بڑے گناہوں کا ارتکاب اور بار بار ارتکاب اب بتائیے اس کی یہ تمنا پوری ہو سکے گی کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اب یہ تو اس دن کا ایک اٹل اصول اور ضابطہ ہے کہ نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے جو صالحین ہیں وہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور جو بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرنے والے ہیں انہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا اب یہ حسرت کا انکار آمد نہ ہوگی کہ کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا بلکہ کہے گا یا لئی تھا کانہ دلقاد اے کاش جو میری موت آئی تھی یہ موت ہی میرا ایسا کام تمام کر دیتی کہ میں دوبارہ زندہ ہوتا ہی نہ اٹھایا ہی نہ جاتا لیکن یہ حسرتیں ہیں جو قطع آمد نہ ہوں گی آج ہم ایسا بندوبست کر لیں کہ اس تحسر کا موقع ہی نہ بنے ان حسرتوں کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے اور برے اعمال کی بجائے اعمال صالحہ بار بار انجام دینا ہے یہ پروردگار دگار کی رضا اور محبت کی علامت ہے السلام کا ارشاد کے رامی ادا اور اب دن خیصلہ ہوں اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اسے اصل کر دیتا ہے یعنی شہد شہد کی طرح میٹھا کر دیتا ہے جس کا ایک معنی یہ ہے یوفقول عمال انسال کہ اس کو بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے ایک نیکی پھر دوسری پھر تیسری اور بڑی خوشی سے وہ نیکیاں انجام دیتا ہے یہ اصل شہد کی طرح میٹھا ہو گیا آمال سالحا بار بار انجام دے رہا ہے اور اصل جو شہد کی مٹھاس ہے اس میں ایک اشارہ اخلاق حسنہ کی طرف بھی ہے کہ اس کے جو اخلاق ہیں لوگوں کے تعلق سے بہت ہی عمدہ بہت ہی میٹھے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بے وست ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اخر بھی کامیابی کی ایک ٹھوس بنیاد ہے اصقل الشعین فلمی غان الخرق الحسن کل اللہ کے میزان میں ترازو میں سب سے بھاری عمل اخلاق حسنہ کا ہوگا نبی نحسان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سے ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچا دیں فرمایا کہ دو ہیں تقو اللہ حسن الخلق ایک اللہ کا تقوی ہے اور دوسرا اچھے اخلاق اللہ کے تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت ہی صاف ستھرا ہو اس کی خشیت کی بنیاد پر اور اچھے اخلاق کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی بہت ہی عمدہ اور آلہ ہو اور اچھے اخلاق پر قائم ہو تعلق باللہ بھی لائق تحسین ہو اور تعلق بالناس بھی لائق تحسین تو یہ دنیا میں کیے جانے والے کام ہیں جو اخر بھی کامیابی پر منتج ہوں گے اور اگر اس کے برعکس انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا رہے کوئی ایک گناہ یا کئی گناہ ایسے ہوں جو بڑے ہوں اور انہیں وہ بار بار انجام دے رہے تو پھر یہ ایک علامت ہے کہ قیامت کے دن اسے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ قانون جو سرون عدل بڑے گناہ پر اصرار کرنا یہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کی ایک بنیاد ہوگی اب یہ حسرت تو کام نہ آئے گی کہ کاش مجھے میرا نام ہے اعمال دیا ہی نہ جاتا دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون اور فیصلہ ہے اور کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی تو قیامت کی حسرتیں کارآمد نہ ہوں گی آج کی تیاری کارآمد صورت الفجر میں اللہ رب العزت میں ایک اور حسرت کا ذکر کیا ہے کہ یا نہیں قدمت نہیں قدم تو اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا زندگی تو دنیا کی بھی ہے مگر اصل زندگی آخرت کی ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے لیے زوال ہے انقطاع ہے یہ کٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کا جہان اور آخرت کی زندگی دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی تو اصل زندگی وہی ہے اب جب قیامت کے مناظر دیکھے گا وہ جا ربو کا بل صفن حشر کا میدان بپا ہے اور آئے گا تیرا رب فرشتے بھی آئیں گے کتار اندر کتار آج یہ آیات پڑھتے نہیں ہو کچھ توقف کر کے سوچو کہ پروردگار کیوں آئے گا حساب و کتاب کے لیے یہ سوچ کر اس کی تیاری کی جائے آج یہ سوچنے کا وقت ہے ورنہ کل جب قیامت قائم ہو جائے گی تیرا رب آئے گا فرشتے بھی تتاروں میں آئیں گے وجیا یوم دن بے اور جہنم کو بھی لایا جائے گا گسیٹ کر لایا جائے گا جس کی کیفیت یہ ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد کی رانی یو بے جہنم یوم القیام بلاحا سبعون الفا زما میں الاک المام صبع الفا مالاکن جہنم کو قیامت کے دن اس طرح گھسیٹ کر لایا جائے گا کہ جہنم ستر ہزار لگاموں میں جکڑی ہوگی ہر لگام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی یہ جرون اس کو کھینچنے کے لیے جس سے اس کی حیبت کا اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ستر ہزار لگاموں میں جہنم جکڑی ہوگی اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے معمور ہوں گے ڈیوٹی دیں گے اسے کھینچ کر لانے کے لیے تو ملائکہ کتار اندر خطار ہوں گے تیرا پروردگار بھی ہوگا جس کے سامنے سب کی پیشی ہوگی باری باری اور پھر جہنم کو بھی لا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا جو پرسکون نہیں ہوگی بلکہ چنگاریاں باہر پھینک رہی ہوگی اور تکاد و تم من الغیز اتنا غصہ جہنم کے اندر ہوگا کہ لگے گا غصے کے مارے پھٹ جائے یہ کیفیت میدان حشر کی اس مقام کی جہاں پر ہر بندے کی عدالت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس وقت انسان کی یہ تمنا یہ حسرت یا نہیں تھا نہیں اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا آمال صالحہ کا ایک وافر ذخیرہ جو آج میرے کام آتا لیکن بتائی ابھی حسرتیں کچھ فائدہ دیں گی کچھ کارآمد ہوں گی بالکل نہیں نتیجہ یہ کہ ہلاکت بربادی اس بندے کے لیے ثابت ہو جائے گی اور یہ حسرتیں قتعین کام نہ آئیں یہ مقام آج ہمارے سامنے موجود ہے اس کو سامنے رقم تیاری کریں اصل چیز تیاری ہے ایک عربی نبی اسلام کے پاس آیا سوال کیا کہ مت یا رسود اللہ قیامت کا بھائی رسول اللہ تم نے فرمایا وما لها تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہماری جو سوچ اور فکر کا محور ہے وہ خربی تیاری کے تعلق سے ہے یہ تیاری ہمارے تمام تر حموم کا محور بن جائے ہمارے سروں پر سوار ہو جائے نصب العین بن جائے آخرت کی تیاری اور اگر یہ تیاری نہ کر سکے تیاری کے بغیر چلے گئے تو یہ حسرت قطعین کا آئے گی یا لیتنی قدمت لحیاتی قدم اے کاش میں نے اس اثر زندگی کے لیے کچھ کمایا ہوتا کچھ محنت کی ہوتی کچھ آگے بھیجا ہوتا اب یہ حسرت قط فائدہ مند نہ ہوگی اور سود مند نہ ہوگی یہ فرامین آج ہم پڑھ رہے ہیں ہم ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اخروی تیاری کی فکر اپنے اوپر داری کر لیں اپنے ذہنوں میں دلوں میں اس سوچ کو بٹھا لیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے اس کے لیے تیاری از ضروری ہے یہ بھی ایک حسرت ہے قیامت کے دن کی جو بعض بندوں کی زبانوں پر ہوگی لیکن فائدہ نہ ہوگی آج حسرتوں کا عمل کا دن ہے آج ان تمناؤں کو عملی جامہ پہنانے کا دن ہے وقت بھی ہے صحت اور فراغت بھی ہے کیوں نہ اس کو غنیمت جانا جائے قیامت کے دن کی ایک حسرت پرانے پاک میں جگہ جگہ مذکور ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آج دنیا میں راجہ اور حق مسلک کس کا ہے لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں میں حق پر ہوں میرا مسلک سچا ہے آئیے قیامت کی بات حضرتوں پر غور کرے یوم علی والئی یقول تخص تمار رسول سبیلا آمد کا دن ہوگا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کا تابع فرمان بن کر رہتا ہر عمل میں رسول کے اسوا کی اور قدوہ کی چھاپ لگا لیتا آپ کا ہو بہو پیروکار بن جاتا نماز آپ کے طریقے سے ادا کرتا حج آپ کے طریقے سے ادا کرتا یہ بندے کی ایک حسرت جو قطعاً کام نہ آئے گی لیکن ایک نشاندہی تو ہو رہی ہے ماں. کہ حق اور سچ کیا ہے وہ لوگ جو ہر عمل میں ہر عقیدے میں اللہ کی بیارے کے پیارے بیکمپر کے اسوا کے تابع دار ہیں اطاعت کرنے والے صدقے دل سے وہ حق پر ہیں یا وہ لوگ جن کے سامنے قوم ہے قومیت ہے برادری ہے پیر و مرشد ہے کوئی امام ہے کہ بالکل دو ٹوک بات یا ویل لمت تخص فلان خلیلا لقت عضل ذکر و کاش میں نے فلاں کو اور فلاں کو اپنا مقتدانہ مانا ہوتا کہ فلاں میرا پیر ہے فلاں میرا مقتدا ہے فلاں میری اطاعت کا مرکز ہے لقد عضلیہ نے ذکر اس نے تو مجھے اللہ کے ذکر یعنی کتاب و سننے سے غافل کر دیا میں ان کا پیروکار بن کر رہ گیا اور ہر گزرے دن کے ساتھ کتاب و سننے سے دور ہی ہوتا گیا یہ قیامت کی ایک حسرت اور ندامت اے کاش میں نے خالص رسول اللہ کا راستہ چنا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میں نے فلاں کی پیروی نہ کی ہوتی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے کتاب و سنت سے غافل کرنے والی ہر شہ فلاں ہیں وہ باپ دادا ہو بڑا چھوٹا امام ہو شیخ ہو قوم برادری ہو جس کے نقش قدم پر چلنے سے کتاب و سنت سے دوری حاصل ہوتی ہے وہ وہی فلان ہے جس کا یہ لوگ ذکر کریں گے کاش میں نے فلاں کی بھی نہ کی ہوتی کاش میں نے فلاں کو اپنا مختارہ مانا ہوتا تو قیامت کے دن جب سارے حقائق واضح ہوں گے یہ ایک حضرت سامنے آئے گی اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور اس حضرت کا اظہار کریں گے کہ کاش میں نے رسول اللہ کے راستے کی پیروی کی ہوتی اور کسی فلاں اور فلاں کو نہ مانا ہوتا ان کے راہ پر نہ چلتا ہوتا سورہ بقرہ میں اس کی اور تفصیل موجود ہے جغال میں سورہ علی عمران اس تبر اللہ ددین من الدین براب الحساب بتقل اسباب بقاد اللہ تبر لن کربرا کدالیم اللہ حسرات عليهم وما هم من النار جن جن لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں پیروی کی گئی تھی کہ فلاں اور فلاں اور فلاں ہمارے مختص ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں کل جب حشر کا یہ سما قائم ہوگا اور یہ بازار بپا ہوگا تو جس جس کی پیروی کی گئی وہ سب کے سب اپنے پیروکاروں سے برات کا ناراضگی کا اور لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہماری پیروی کرو کب کہا تھا کہ ہماری افتزا کرو تمہاری اپنی مرضی اپنی خواہش تھی آج یہ لا تعلقی کا اور برات کا اظہار کر دیں گے بتا رسب جو ایک تعلق ان کو امید تھی وہ ٹوٹ جائے گا یہ بڑے جن کے ہم نے دامن کو تھاما ہمیں بخشوا لیں گے ہماری نجات کا سبب بن جائیں گے لیکن یہ تو سراسر لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے اور سارے علائق تعلقات اسباب ٹوٹ جائیں گے اب حسرت اور ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں بچا وقاد اللہ تبعوا حسرت کریں گے یہ پیرو کار لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اپنے بڑوں کی آبا اشداد کی اب یہ کہیں گے لو ان کرتن فن تبر من کما تبرہ من کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں جا کر ہم پہلا کام یہ کریں گے یہ لوگ جو آج ہم سے اظہار براد کر چکے ہم دنیا میں جاتے ہی ان سے اظہار براد کر دیں گے یہ لوگ جو آج ہم سے لا تعلق ہو چکے ہم دنیا میں جا کر ان سے لا تعلق ہو جائیں گے یاد رکھو اور نوٹ کر لو دنیا کا ہر سہارا قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا صرف اللہ اور اس کے رسول کے سہارے کے لیے دوام اور بقا ہے یہ نہیں ٹوٹے گا یا تسم بلّہ فقت ہلا سرات مستقیم آج جو اللہ کو تھام لے وہ سرات مستقیم پر ہے ایسا سرات مستقیم جو قیامت کے دن بھی نجات دہندہ ہوگا وفادار ہوگا اور بندوں کے کام آئے گا اس سہارے کے لیے بخا ہے باقی تمام سہاروں کے لیے سوال ہے چنانچہ اب یہ لوگ حشر کے میدان میں برسر عام اعلان کریں گے دنیا کو بتائیں گے کہ دنیا میں مسل کے حق کیا تھا اور کس کا تھا لو اللہ کرتا فنا تبرہ مین ہوں کما کاش ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا دوبارہ قائم کر دی جائے ہم دنیا میں جا کر ان سے اظہار برات کر دیں اظہار لاتعلق ہی کر دیں جیسے یہ لوگ کر چکے ہیں اور ہم ایک ہی سہارے کو تھام لیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سہارا اللہ اور اس کے رسول کے پیر بھی کا سہارا ہے جس کے لیے دوام ہے اور پتھا ہے اور یہ سہارا ہی کامیابی کا محبر اور نجات کی بنیاد ہے اب یہ حسرت کام آئے گی لو اللہ قرت فن تبر کما تبر کدالی حسرات اب ان کی دنیا کا سارا کردار دنیا کی زندگی کا سارا عمل حسرت بن کر رہ جائے گا وہ ماہ من النار اور ان کا انجام یہ ہے کہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اور جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے جہنم ہی میں رہیں گے تو کوئی حسرت کام نہ آئے یہ مقام آج ہم نہیں پڑھتے یہ مقام دعوت فکر نہیں ہے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یہ منظر قیامت کے دن پیش آئے گا جس جس کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ مقتدہ مانا گیا وہ لا تعلقی کا اعلان کرے گا اور دنیا سنے گی حسرت کیا ہوگی خواہش کیا ہوگی کاش ایک بار دوبارہ دنیا قائم کر دی جائے تاکہ دنیا میں جا کر ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں محبتیں توڑ ڈالیں شرع محبت شرع محبت اطاعت کی صورت میں ہے باقی جو محبت کی دوسری قسمیں ہیں وہ ساری موجود اور حاصل کوئی بزرگ وہ تعظیم کے اعتبار سے عزت اور اکرام کے اعتبار سے سر کا تاج ہے لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور پیروی اقتدار وہ مقام نہیں ہو سکتا اللہ اس کے رسول کے علاوہ یہ مقام اگر کسی کو بھی دو گے تو قیامت کی یہ حسرت آپ سن چکے اس دن یہ حسرت نفع نہ دے گی آج اس مقام کو بار بار پڑھ دو قیامت کے اس منظر کو بار بار دوہرا دو اور یہ طے کرو کہ ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے مقصود و مداح کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی صالحین ہی ہیں ان کا اکرام ضرور کریں مگر اطاعت اللہ کے پیارے بیمبر کا حق ہے کسی قوم برادری کا نہیں اور نہ کسی بڑے چھوٹے کا اللہ تعالی ہی پوری کائنات کے لیے شریعت ساتھ ہے اس نے شریعت بنائی اور بنا کر عطا فرما دی کتنی خوش نصیبی اس امت کی ایک یہودی قعب اخبار جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا امیر عمر کے پاس ہے رضی اللہ ہے اور کہا قرآن کی ایک آیت اگر تورات میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا ہوتا وہ دن سال کے سال آتا ہم جشن مناتے ایک تہوار کا سا سما ہوتا مگر تم اس آیت کے باوجود کوئی تہوار نہیں مناتے کوئی عید نہیں مناتے وہ آیت کون سی ہے یوم احکم السلحم دین اکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا مکمل شرعت تمہیں بنا کر دے دی کتنی بڑی سعادت ہے یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک عظیم نوید ہے بہت بڑی سعادت ہے مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہمارے اندر نبوبت ہے ہزاروں سال رہی ایک نبی پھر دوسرا پھر تیسرا مگر تکمیل دین نہ ہو سکے اور یہ آخری نبی اس کا تیئیس سالہ دور نبوت ایسا آیا کہ دنیا پر چھا گیا اور اللہ نے دین بھی مکمل کر دیا مکمل دین بنا کر دے دیا ہاں یہ اس قوم کی بد بختی بد نوسط اور یوست کہ اس مکمل دین کے ہونے کے باوجود یہ قوم بدعت کا شکار بدرتیں ترویج دیتی ہے جاری کرتی ہے جو انتہائی ہالناک ایک اقدام ہے دین تو مکمل ہو چکا جس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں تو یہودیوں نے کہا یہ آیت اگر تورات میں ہوتی تو وہ دن ہمارا عید کا ہوتا ہر سال جشن مناتے امیر المومنین نے جواب دیا کہ جس دن آیت اتری تھی ہماری دو عیدیں تھے اللہ تعالی نے اس آیت کے نزول کے لیے جس دن کا انتخاب فرمایا اس دن دو عیدیں جمع تھیں وہ یوم عرفات تھا یوم عرفہ اور دن بھی جمعہ کا جمعہ بھی ہمارا یوم عید ہے اور عرفہ کا دن بھی یوم عید یوم عید اس لحاظ سے کہ یہ دو دن ایسے ہیں جن میں کثرت سے گناہ معاف ہوتے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایک شخص صبح کو اٹھے غسل کرے اچھا لباس پہنے خوشبو سے معطر ہو جلدی مسجد میں پہنچ جائے خطیب کے قریب بیٹھے خطبہ سنے اور پھر اپنے گھر کو لاؤ اٹھائے اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور تین دن اور دس دن کے گناہوں کی بخشش تو پھر یہ عید کا دن کیوں نہ ہو اور جہاں تک یوم عرفہ ہے نبی السلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کی گرد جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے جو اس کی محبت کی ایک دلیل ہے کہ یہ بندے سر خواہ لود اور پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں ان کا کیا ارادہ کیا چاہتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر تمام اہل موقف کو معاف کر دیتا ہے یہ ہمارا عید کا دن ہے یعنی ہماری عید کسی جشن کی متقاضی نہیں ہے بلکہ ہماری عید گناہوں کی بخشش کی طالب ہے عید الفطر کا دن تھا جناب علی مرتدا امیر المومنین سوکھی روٹی کھا رہے ہیں کسی نے کہا کہ امیر المومنین میں سوکھی روٹی کیوں کھا رہے ہیں آج تو عید کا دن ہے فرمایا لئی سر عید علم شدید وہ ان نمر عید علم خاف عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے اور اعلیٰ سے لباس پہن لے حقیقی عید تو اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر جائے اور اس کی عذاب سے ڈر جائے لئی سر عید علم رقیبل متوایا عید عید اس کی نہیں ہے جو اعلی سواریوں پر سوار ہو جائے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتا پھر عید تو اس کی ہے جس کے گناہ ہم معاف کر دیے جائیں جس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائیں تو یہ ہماری عید ہے جناب المومنین نے فرمایا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو اللہ رب العزت نے اس عظیم آیت گریما کے نزول پر ایسے دن کا انتخاب فرمایا جس دن دو عید اکٹھی تھی یوم عرفہ اور جمعہ یوم عرفہ یہ مکانی عید ہے اور یوم جمعہ یہ زمانی عید ہے زمانہ بھی عید کا بن گیا اور مقام بھی عید کا بن گیا یہ شرف ہے اس آیت گریما کے لیے ال یوم دین اکم کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا تو وہ لوگ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے جنہوں نے اسی مکمل دین کو تھام لیا لیکن جن لوگوں نے اس مکمل دین کو پا لینے کے باوجود نئے نئے شوشے چھوڑے بدعات جاری کی اس دین میں شامل کی اب آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت ہے نزامت ہی ندامت ہے اب یہ حسرت کارآمد نہ ہوگی آج سوچنے کی ضرورت ہے اتنی واضح آیتیں موجود ہیں مگر ہم ٹس سے مسنی ہوتے آج ہی ان آیتوں کو سامنے رکھیں اور اپنے حقیقی نصب العین کا تعین کریں کہ دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اس سچے دین کی پیروی کے لیے اس کے ساتھ جڑ جائیں اور منسلک ہو جائیں ورنہ قیامت کی حضرتیں اور قیامت کی ندامتیں کوئی نفع نہ دیں گی آج کی ندامت جو کچھ سابقہ زندگی میں ہو گیا اس پر ندامت اور سچی توبہ کی ایک سچا عزم یہ قائم کر لو اللہ کے پیار پیغمبر کا فرمان ہے الندم التوبہ ندامت ہی توبہ ہے ایک بندہ دل سے نادم ہو جائے سابقہ روش پر اور سابقہ زندگی پر اور اللہ واقع اس ندامت کو دیکھ لے تو اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک نئے ایک عزم کا اسبات ہو اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور مضبوط اعتصام ہو یہ کامیابی کی بنیاد ہے ورنہ کل کی حسرتیں قطع انکار آمد نہ ہوں گی اللہ پاک سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سابقہ رویش پر توحبت النسوح کی توفیق دے اور اللہ ربرعزت ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دیتے جن میں خالق کائنات کی رضا ہے جو اللہ عرص کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں آتے ہیں کہ یہ کامیابی کا اثر زینہ ہے اور کامیابی کا محبت ہے بد توفیق بے دلّہ تعلیٰ اقول اقولہ بستف اللہ بخر الحمد اللہ رب العلوم الحمدللہ للّہ والسلام وسلم علیہ رسود اللہ وبائ جن جن دوستوں نے اپنے بیماروں کے لیے صحت کی دعا کی اپیل کی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاملہ دافرما دے یہ خاص طور پہ ایک ساتھی ہیں جن کو چکن گونیا کا ایک اٹیک ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاملہ ضافرما دے ایک ساتھی نے پریشانی کا ذکر کیا ہے اللہ رب عزت انہیں بھی آفیت زافرما دے ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اللہ رب العزت صحت کاملہ اور دائمہ عطا فرما دے اور پریشانیاں دور کر کے اللہ رب العزت آفیت کی زندگی عطا فرما دے یہ آج کا اعلان ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے ہے یہ حکیم محمد اسلم صاحب نابینا ہیں اور انہوں نے شیخو پورہ شہر میں ایک بچیوں کا ادارہ قائم کیا ہے اور بڑے اس کے اچھے نتائج ہیں نام بھی ابن ام مکتوم کے نام سے ہے نبینا صحابی کے نام سے جو علیہ اسلام کے عظیم صحابی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آنکھوں والے انہیں ایک آئیڈیل بنائیں کہ نابینا ہونے کے باوجود اور معذور ہونے کے باوجود بڑی استقامت کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر سفر کر کے اس ادارے کے لیے عطیات حاصل کرتے ہیں اور ان کی امانت اور دیانت کے لیے ساتھیوں نے گواہی دی ہے اللہ رب العزت ان کو توفیق دے کہ یہ ادارہ اور اچھے طریقے سے چلا سکیں یہاں سے حفاظ اور حافظات فارغ ہوں اور اس تاریخ ترین دور میں منارہ نور بننے کی کوشش کریں تاریخیاں دور ہوں اور روشنی پھیلے بحمد اس ادارے کا ایک کردار مسلم ہے اور سب جانتے ہیں آج آپ کے سامنے یہ موجود ہیں آپ تعاون کیجئے گا اللہ رعزت آپ کا تعاون قبول فرما لے یقیناً مدارس کی سرپرستی کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک توفیق دیں اور اللہ پاک قبول فرما لے اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے جو اس دنیا کی جہالتوں سے نبرد آزما ہیں اور جو بھی تاریخیاں اور سیاہ کاریاں ہیں ان سے پنجاز آزمائی کر رہے ہیں اللہ پاک توفیق قطاف فرمائے ان الحمد اللّہ احمد ہُو وستعین و من بن شورفسین ب سیاحت من میہد اللہ فلاح مد و میّلاحد علیہ وشدُ اللہ الہ اللہ لا الشریک إِلَّ عل وأشهد أن محمد أبدوه ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغ الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذلى وغضى اللہ صل على محمد وعلى عل محمد کما صلی على تعالیٰ ابراہیم بال علیہ انك حميد حمید اللهم اللہ على محمد وعلى بال محمد كما بارک على ابراہیم وعلى علیہ آل ابراہیم النک حمید المجید منصر منصور السلام المسلم منصر من النصر الدین محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منهم بخضل من محمد صلی اللہ تعالیٰ علیم بطب علیہ اللہ